ہدایات حجامہ خون زمین میں دفن کر دو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عن کی اہلیہ ام سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا جب تم حجامہ کراؤ تو خون کو زمین میں دفن کر دو